السلام علیکم اللہ رحمت اللہ جی اچھا مجھے بتائیے گا آپ لوگ گیارہ بجے آ سکتے ہیں نا روم کے اندر گیارہ بجے ہاں کیونکہ وہ مجھے آج ان کا فون آیا تھا مفتی عمر صاحب کا تو مفتی عمر صاحب کا فون آیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پتا کر لیجیے گا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ گیارہ بجے آ سکتے کہ نہیں آ سکتے تو گیارہ سے گیارہ چالیس تاکہ وہ سبق لیا کریں پھر گیارہ چالیس سے میرا سبق ہو جائے ایک ریاگے تو ان کے بھی اسباق کی ترتیب کوئی بنی نہیں ہے ان کی ترتیب کیا ان کو اسفاق وغیرہ کی ترتیب بنتی ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کل تک شاید کوئی ترتیب بن جائے تو پھر ان کے اسباق کل نہیں تو جمعے کو یا پھر پیر سے جو ہیں شروع کر دیں گے اسفاق وغیرہ ان کی بھی ساتھ شروع ہو جانا تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ رو کرتے رہیں گیارہ بجے وہ کر لیا کریں گیارہ سے گیارہ چالیس پھر میں انشاءاللہ شاء گیارہ چالیس سے آگے پھر میں وہ کر لیا کروں گا کچھ تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ کے سباخ وغیرہ تکتیب چلتی رہے رمضان کے اندر کچھ ہو سکتا ہے خاصا ہی کا شیت شروع کریں خاصا عالیہ کا تو اس کے بعد پھر جو ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں پہلے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں سات منٹ جو اس میں کی ابھی تک بات سمجھ میں آ رہی ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا کچھ سمجھ میں تو آ تو رہی ہے اگر مشکل ہو تو مجھ سے پوچھیں بار بار پوچھیں مسائل ایسے ہیں اور میں اس لیے بار بار ایک چیز کو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک دفعہ یہ بیٹھ جائیں مسائل تو پھر انشاءاللہ اللہ آسان نہیں رہے گی آپ کے لیے جو معاملات کے مسائل ہوتے ہیں یہ فقہ کے اندر سب سے مشکل مسائل شمار ہوتے ہیں معاملات کے مسائل جو ہیں فقہ کے مشکل مسائلوں میں سے ہیں ویو وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی اس پہ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیو. کتاب البیو. یہ ترکیب کے اعتبار سے مزاف مزاف بنے گا. مزاف مزاف کیوں مذاف اس وجہ سے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ آ جائے تو ترکیب کے اعتبار سے یہ مذاق مضافلے بنا کرتے ہیں تو پہلا اسم ہے اس کے اوپر لام نہیں دوسرے اسم پر لام آ گیا تو یہ مزام زافلے تو بیو کی کتاب بیو کی کتاب مزامزافلے کے ترجمے میں کاکے کی نانے ناننی آتا ہے کاکے کی راریری نانے نی وغیرہ بعض میں کا آتا ہے باز میں کی آتا ہے اس طرح بعض میں رے, رے میری کتاب ری ری آ گیا تو کتاب البیو بیو کی کتاب بیو کی کتاب ہے جس میں یعنی بیو کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے مصنف یہ بات بتائیں گے کہ بے منعقد کیسے ہوتی ہے اس کے ارکان کیا ہوتے ہیں کب ہم کہیں گے کہ بے پائی گئی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کے متعلق بات کی جائے گی نمبر دو وہ یہ بات کریں گے کہ بے کے درست ہونے کے لیے بے کے درست ہونے کے لیے جو سیگا استعمال کیا جائے گا وہ کیسا ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے البئی البئیتو بل ایجاب ول قبول البئی یعنی عقیدو بل ایجاب ول قبول بے یعنی عقیدو من عقید ہوتی ہے بابی انفیال ہے یہ لازم ہوتا ہے ہمیشہ اس لیے یوں نا کادو نہیں پڑا جائے گا ہمیشہ کیا ہے یَ عقید البع یعن عقید بل ایجاب و ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ خالی ایجاب اور قبول کے ساتھ نہیں اذا کانا بلفظ بالفظ اذا کانا بلفظ علماضی جب کہ ہوں وہ دونوں کیا کانا جب ایجاب اور قبول ہوں ماضی کے لفظ کے ساتھ بلفظ لفظ ماضی کے لفظ کے ساتھ تو تب ایجاب اور قبول ہونا ضروری اور دونوں کے دونوں کیا ہوں ماضی کے سیگے کے ساتھ ہوں تو تب بے منعقد ہوتی ہے مثال کے طور پہ میں دکاندار کے پاس کیا میں نے دکاندار سے کہا میں نے یہ چیز دس روپے میں خریدی دکاندار کہتا ہے میں نے دس روپے میں بھیج دی دیکھیں اب دونوں ماضی کے سیے ہی ہیں تو میں نے کہا نا میں نے یہ چیز خریدی تو جو پہلا کلام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایجاب جو دوسرا کلام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قبول تو میرا کلام کہلائے گا ایجاب اور دکاندار کا جو کلام ہوگا وہ کا قبول اور دونوں لفظ کیا آ ہیں ماضی کیا آ ہیں میں نے خریدی وہ کہتا ہے میں نے بیچی تو تب یہ ایجاب اور قبول پایا گیا بے منعقد ہو جائے گی اس کے برعکس اگر میں جا کے دکاندار کو کہوں کہ میں یہ دس روپے میں خریدوں گا اور دکاندار, دکاندار کہتا ہے میں یہ دس روپے میں بیچوں گا تو یہاں پر نہیں منعقد ہوئی ہے کیوں کیونکہ جو لفظ ایجاب اور قبول پایا جا رہا ہے یہ ماضی کے ساتھ نہیں پایا جا رہا یہ مستقبل کے ساتھ پایا جا رہا ہے یہ ایک ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے ابھی ہونے کے متعلق یہ نہیں ہوا کہ جی ہم نے یہ کام کر دیا ہے بلکہ یہ مستقبل کی بات ہے میں بیچ خریدوں گا میں بیچوں گا تو بے کے لیے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں ماضی کے سیگوں کے ساتھ ہوں یہ تو تھی ماضی اور مستقبل ماضی کی بات بھی ختم ہو گئی مستقبل کی بات بھی ختم ہو گئی یہاں پہ انہوں نے ذکر اس کو نہیں کیا بھائی اگر حال کا سیگہ استعمال کیا جا رہا ہے مثلا میں جا کے کہتا ہوں میں نے یہ چیز دس, میں دس روپے میں خریدتا ہوں میں دس روپے میں خریدتا ہوں دکاندار کہتا ہے میں دس روپے میں بیچتا ہوں کیا بے منعقد ہوگی یا منعقد نہیں ہوگی تو یاد رکھیں کہ اس جو استقبال جو حال بھی حال استعمال کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات ہو کہ واقعی سودا کیا جا رہا ہے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جسے جس سودے کے ہونے کے متعلق بتایا جائے مستقبل کی بات نہ ہو بلکہ ابھی کی بھی بات ہو تب بھی بے منعقد ہو جائے گی تب بھی بے منعقد ہو جائے گی میں کہتا ہوں میں یہ چیز خریدتا ہوں اور ہم یہ نہیں کہتے میں نے خریدی میں نے بیچی عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا آج کل جو ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں یہ خریدتا ہوں وہ کہتا ٹھیک ہے جی میں بیچتا ہوں دس روپے کی آپ کو تو خریدتا ہوں اس میں ایک مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے خریدتا ہوں بیچتا ہوں لیکن ہم اس کو زیادہ تر استعمال حال ہی میں کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ہم حال ہی میں کر رہے ہوتے ہیں ہاں اگر خود ایک بندہ استقبال کے معنی لے لے کہ میں خریدتا ہوں یعنی ابھی تو نہیں خرید رہا خریدتا ہوں تھوڑی دیر میں خریدتا ہوں پھر ایک فرق ہو جائے گا لیکن عرف کے اندر ایسا استعمال نہیں ہوتا عرف کے اندر اس سے مراد ہم اسی وقت کو لے رہے ہوتے ہیں مستقبل مراد نہیں لے رہے ہوتے بلکہ ابھی ہی یہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوگی کہ بے منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ اور ایجاب اور قبول مستقبل کا سیگا نہیں ہونا چاہیے تو پہلی چیز تو یہ ہوگی آگے کہ اگر ایجاب ہو جائے ایجاب پایا جائے تو دوسرے آدمی کو کب تک قبول کا اختیار رہتا ہے ایک آدمی نے ایجاب پہلے کا کلام آ گیا دوسرے آدمی کو کب تک قبول کا اختیار ہوگا <coughs> کب تک ہم کہیں گے کہ اس کو قبول کا اختیار ہے اور کب کہا جائے گا کہ بھائی اس کے قبول کا جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا اس کے متعلق آگے بتانے لگے و عزا او جبا او یہ وہی او جبا جِبُّ یو جیو ایجابن وہ ایجاب سے لفظ جو ہے باب افال سے ویزا او جبا دلتاقئی متاقئی متاقئی کیوں؟ یہ اوجبہ کے لیے کیا بنے گا مفول ہوگا اوجبہ کے لیے کیا ہوگا مفول اوجبہ کا فائل کیا احد المتاقئی نے احد المتعاقدین دو متع... یعنی متاقدین میں سے ایک جب ایجاب کر دے کس ایجاب کرے ٹھیک ہے البیع بی کی بی کے لیے ایجاب کرے فل آخرو کیا پڑھیں گے فل آخرو, آخرو آخر نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے آخر آخر کسے کہتے ہیں دوسرے کو آخر وہ تو سب سے آخر جسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور آخر سے مراد دوسرا فل آخرو بالخیاری انشا قبیلا فل مجلسی و انشا و عزا او جب احد المتاقدین جب متاقدین میں سے ایک نے بے کا ایجاب کر لیا یعنی بے کے لیے ایجاب کر لیا کیا کہ چاہے وہ لفظ یہ استعمال کرے میں نے خریدا کہے یا بائیک کہہ میں نے بیچا جو بھی پہلے بول دے گا وہ کیا ہوگا ایجاب ہوگا تو جب ایک آدمی نے بیگ کے لیے ایجاب کر لیا پل تو دوسرے کو پل آ کرو بالخیار تو اس, کے پاس اختیار خیار ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس چوائس ہے سمراج چوائس ہے ان شاء البیل افیل مجلس چاہے تو قبول کر لے اس مجلس میں چاہے تو مجلس میں وہ انشا رد اور چاہے تو رد کر دے میں دکاندار کے پاس کیا میں نے کہا میں نے دس روپے کی چیز خریدی تو اب میں نے ایجاب کر لی ہے اب اس کو وہ ہے کہ چاہے تو کہ ٹھیک ہے جی دس روپئے کی میں آپ کو بیچتا ہوں اور کہ نہیں جی میں آپ کو نہیں بیچتا ہوں دس روپے کے اندر مجھے سستے وہ نقصان تو دوسرے کو اختیار ہوتا ہے مجلس کے اندر چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو رد کر لے اب مجلس کی کیا ہوگا لفظ وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ مجلس سے کیا مراد ہوتی ہے آگے بات کرنے لگے کاما مجلس فما کاماں من المجل سے ان دونوں میں سے ایجاب اور قبول کرنے والے میں سے یعنی مشتری اور بائیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی کوئی ایک بھی ان میں سے کامل مجل سے مجلس کھڑا ہو جائے کب لل قبول قبول سے پہلے پہلے بتا لل ایجا بو تو ایجلاب باتل ہو جائے گا ایجلاب باطل ہو جائے گا مثلا میں نے بیٹھا ہم دو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا یہ دس روپے کی چیز میں نے خریدی اب جو بیچنے والا تھا وہ کھڑا ہو گیا تو گویا اس سے کیا لازم آ رہا ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے وہ چیز کو بیچنا نہیں چاہ رہا مجھے تو اس کے پاس اب وہ اختیار ختم ہو گیا پھول کا وہ کھڑا ہو گیا تھا جب وہ کھڑا ہو گیا اس کا مطلب ہے اب اس کا قبول کا اختیار ختم ہو گیا مجھے دوبارہ ایجاب کرنا پڑے گا تب جا کر دوبارہ بے ہو سکتی ہے تو ایجاب اگر پایا جائے اور دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے یا دوسرا آدمی کسی اور کام میں لگ جائے دوسرا آدمی کسی اور بات میں لگ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ بھائی یہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس ٹرانزیکشن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے اندر انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس لیے تو یہ بات کو چینج کرنا چاہ رہا ہے. مجلس سے جو بھی بندہ کھڑا ہو گیا اس کا مطلب کیا ہو جائے گا ایجاب باطل ہو جائے گا چاہے ایجاب کرنے والا کھڑا ہو جائے چاہے قبول کرنے والا کھڑا ہو جائے دونوں میں سے لیکن یہ قبول سے پہلے پہلے اگر قبول ہو گیا اس کے بعد نہیں قبول سے پہلے پہلے دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا تو اسی لیے آپ دیکھیں گے نیچے ایک سطور جو ہوتا ہے لکھا ہوا ہے لی ان نلکیاما لی ان نلکیاما دلیل اراض کیونکہ کھڑا ہونا یہ اعراض کی دلیل ہے اعراض کی دلیل ہے کہ بھئی یہ میں اس سے جو ہے نا میں اس یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس ٹرانزیکشن کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ تو بات یہ تھی آگے بات ہے فائزہ فائزہ حسل الجاب و القبول لذیم لازیم ال جب ایجاب اور قبول پایا جائے یا حاصل ہو جائے فائزہ حسل الجاب و جب ایجاب اور قبول حاصل ہو جائے لازی ملب تو بے لازم ہو جاتی ہے یعنی جب جب ایجاب اور قبول دونوں ہوگے نا میں نے کہا دس روپئے کی چیز خریدی آپ نے کہا بیچ دی اب کیا ہو گیا اب بے ہو گئی ہے بس نہ میں اب پھر سکتا ہوں نہ آپ پھر سکتے میں کہوں نہیں جی میں نہیں خریدتا ہوں آپ کہیں گے بھائی تم نے تو کر لی ہو گیا ہمارا تم کیسے بیک آؤٹ کر سکتے ہو آپ کہیں نی جی میں نہیں بیچتا ہوں میں کہوں گا بھائی نہیں اب آپ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے ہو بیک آؤٹ کرنے کا آپ پاس چانس تھا قبول سے پہلے پہلے یا دوسرا آدمی کہتا ہے میں پھرتا ہوں دکاندار مجھے کہے گا تمہارے پاس اختیار تھا تم نے جب ایجاب کیا تھا تم واپس لے لیتے اپنے کرام کو تم کہتے جی میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو جب تم اس وقت تم نے کام کر لیا تو اب بے لازم ہو چکی ہے تم بیک آؤٹ نہیں کر سکتے ہو معاملہ طے ہو گیا ولا خیاد منہما ولا خرا لاہد منہما کسی ایک کو بھی اختیار نہیں ہوگا ان دونوں میں سے یعنی جو ایجاب اور قبول کرنے والے ہیں اب بے لازم ہو چکی ہے اب یہ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں بس جب سودا ہو گیا تو اب بیک آؤٹ کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ من آئی ہاں اگر ایپ پایا گیا کسی چیز کے اندر میں چیز خریدی میں گھر آ کے دیکھا جیسے ہم عام طور پر کتابیں وغیرہ دیکھتے ہیں کتاب آگے گھر میں دیکھی تو اس کتاب کے اندر جو تھے تقریباً دس سفے غائب تھے دس سفے غائب تھے تو میرے, میرے پاس اختیار ہے میں جا کہتا ہوں بینی جی میں نے آپ سے جو کتاب خریدی تھی تو وہ تو صحیح کتاب کر میں نے آپ سے دو سو روپے طے کیے تھے اور آپ نے مجھے ایک کتاب دے دی ہے جس میں دس سفے غائب ہیں تو مجھے میں یہ کتاب لینے کو تیار نہیں ہوں تو تو کیا ہوگا ولا خیال علی واحد ان میں سے کسی ایک کو تیار نہیں ہوگا اللہ مگر کس وجہ سے عیب کی وجہ سے اگر عیب نکل آئے تو واپس کر سکتا ہے جا کے واپس کر کے کہ میں خریدنے کو تیار نہیں ہوں او ادم رویتن او ادم رویتن من ادم رویتن اس لیے ادم رویتن رویت کسے کہتے ہیں رویت ہلال ہم کہتے ہیں روحیت ہلا دیکھنا اللہ من ادم رویتی دے اگر دیکھنا نہ پایا گیا دیکھنا نہ پایا گیا میں نے بغیر دیکھے کو چیز خرید لی ہے کر لی تھی لے لی تو میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ جی میں واپس کرتا ہوں آپ کو کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا تو مجھے اختیار ہوگا تو گویا اگر بے لازم ہو جائے بے لازم ہو جائے تو بندہ بیک آؤٹ نہیں کر سکتا ہاں بیک آؤٹ ہونے کے صورتیں ہو سکتی ہیں جنہوں نے ادھر دو صورتیں ذکر کی ہیں دو صورتیں اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے وہ ہو سکتی ہیں وہ شرط لگا لیتا ہے لیکن یہ انہوں نے دو صورتیں ایک یہ کہ ایب نکل آیا تھا چیز کے اندر یا یہ کہ چیز دیکھی نہیں ہوئی تھی دیکھنے کے بعد اس کو اختیار دیا گیا کہ ٹھیک ہے آہ, وہ کہتا ہے میں واپس, لینا, میں واپس کرنا چاہ رہا ہوں میں نہیں لینا چاہتا یہ, یہ تو ہم نے اوپر مجلس سے کیا مراد ہے مجلس کیا ہوتا ہے؟ نا تو یہ کیا ہے مجلس اب مجلس سے کیا مراد ہوتی ہے میں نے میں نے کہا یہ میں نے موبائل آپ سے دس ہزار کا خریدا ٹھیک ہے اور آپ نے آپ ادھر بیٹھے رہے بیٹھے رہے گپیں لگاتے رہے لگاتے رہے ہم بیٹھے رہے ایک گھنٹہ بیٹھے رہے آپ نے جب ایک گھنٹے بعد کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو دس ہزار کا بیچ دیا کیا مجلس سے یہ مراد ہے کہ جب تک ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مراد ہے یا اس سے کچھ اور مراد ہے اس کے اندر ائما کا اختلاف ہوا ائما کا اختلاف ہوا بعض حضرات اس طرف چلے گئے انہوں نے کہا کہ مجلس سے مراد وہی وہ جب تک آپ کسی ایک جگہ پر موجود ہیں جب تک آپ ادھر موجود ہیں آپ موجود ہیں اس جگہ کے اوپر آپ اس جگہ سے جاتے نہیں ہیں تو آپ کی وہ ایک ہی مجلس شمار ہوگی ایک ہی مجلس شمار ہوگی جب ایک ہی مجلس شمار ہوگی تو اس صورت سے مراد کیا ہوگا کہ آپ کو اختیار ہوگا چاہے تو آپ ایک گھنٹہ آپ بیٹھے رہے وہاں پر لیکن آپ دونوں جدا نہیں ہوئے تو آپ کو اختیار اس وقت تک باقی رہتا ہے یہ جی آپ بڑی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ جی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے فلان کی کیا لیکن میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑوں گا میں چھوٹی موٹی ایسے آپ کو اس اشارے دوں گا بس کیونکہ وہ آپ کی ابھی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اتنے اختلافات میں پڑ جائیں اور ابھی تو آپ کتاب سے مناسبت پیدا کرنی ہے کہ کتاب کے ساتھ آپ کی مناسبت پیدا ہو ٹھیک ہے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ بھائی اس سے مراد یہ تھی کہ جو فزیکلی موجود ہے نا تو تب جب تک وہ فزیکلی ایک جگہ پہ موجود ہیں تو ایک ہی مجلس ہے احناف اہناف یہ کہتے ہیں کہ فزیکلی موجود ہونے کی بات نہیں ہے فزیکلی وہاں پہ رہنا موجود وہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ آپ اسی چیز کے بارے میں اگر آپ کی بات چل رہی ہے یا آپ ادھر ہی موجود رہتے ہیں تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی مجلس ایک ہے لیکن اگر آپ کسی اور کام میں لگ گئے تو وہ مجلس ایک نہیں رہے گی جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی نے ایجاب کیا میں نے کہا دو سو روپے کی کتاب خریدی آپ کھڑے ہو گئے آپ کھڑے ہو گئے تو احناف کہتے ہیں بھئی مجلس چینج ہو گئی ہے یہ مجلس چینج ہو چکی ہے بس کیونکہ اس سے ایراس پایا جا رہا ہے کہ بیچنا نہیں چاہ رہا میری بات سنتے ہی کھڑا ہو گیا کہ توجہ نہیں دی میری بات کو تو اناف کے نزدیک فزیکلی تو دونوں موجود ہیں اس کے اندر لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے کوئی کام کے حوالے سے بھی کسی کام میں لگے کام چینج کر لیا کچھ نہ ہو گئی باتیں چینج کر لی اپنا موضوع چینج کر لیا تو وہ کہیں گے جی مجلس چینج ہوگی جب مجلس چینج ہوگی اس کا مطلب ہے کہ بس ایجاب جو کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا اگر دوبارہ سودا کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ایجاب قبول کریں گے تو یہ احناف کا مسئلہ ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ مجلس سے مراد آپ یہ یاد رکھیے گا کہ مجلس سے مراد یہاں پہ احناف کی وہ مجلس مراد ہے کہ احناف جس کو مجلس کہتے ہیں وہ مراد ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا اس حوالے سے یہ انہوں نے صرف ابھی بے کے متعلق ایک, ایک جنرل سی کچھ باتیں بتائی کہ جی ایجاب اور قبول کیونکہ یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر ایجاب اور قبول بہ کے اندر ایجاب پایا جاتا ہے اور قبول پایا جاتا ہے اگر ایجاب اور قبول نہیں پائے جائیں تو بہ ہی نہیں ہوتی ہے صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جی اس کو بیتا کہتے ہیں بیتا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے آپ شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں آپ چیزیں لے لیتے ہیں ساری اپنی گروسری کا سامان آپ لے لیتے ہیں ساری کی ساری وہ ڈال لی اپنے پاس ٹرالی کے اندر ڈالی آپ گئے اور وہ جا کر اس نے جی آپ کو بتا دیا جی پانچ سو رو، ہزار روپے کی ہوئی ہیں چیزیں آپ نے ہزار روپے کو دے دیا چیزیں اس نے آپ کو شاپنگ بیگ میں ڈال دی آپ لے کے چلے گے تو یہاں پہ اجاب اور قبول نہیں پایا جا رہا ٹھیک ہے ایجابر پول میں اس کو دکاندار کو جا کے کہتا ہوں کبھی کہ میں نے سو روپے کی خریدی وہ کہتا ہے جی میں نے بیچی کوئی نہیں کرتا آج کل آج کل جتنی زیادہ تر ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی ہیں وہ ٹوٹل بیٹ آتی اس کو کہتے ہیں وہ چھل پڑیں گے آگے جا کے وہ چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ بات میں نے کر دی ہے ٹائم کے حوالے سے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گیارہ بجے آ جائے کریں گے گیارہ بجے کی وہ کہہ ٹھیک ہے انشاء اللہ بس ترتیب کوئی بنا لیں گے کہ جی کیا جو اسباق وغیرہ ہوں گے ان کے حضرت مولیم القرآن قرآن کے مولم القرآن کے جو بھی اسباق ہوں گے انشاءاللہ تو پھر یہ انشاءاللہ 11 اللہ بجے جو ہے شروع کر لیں گے پھر تو یہ جو انشاءاللہ 11 اللہ سے سبق شروع ہو جائے کریں گے لیکن آپ کل تک انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کر طے کر لیں گے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی آپ کو مشکل تو نہیں ہے مشکل تو نہیں ہے آسان ہے نا اب ذرا تھوڑی بہت ہم سرف ناخ کو چھیڑتے ہیں اس کے اندر کیونکہ میں نے ابھی پہلے صرف مسائل کو, کو کر دیا اب میں سرف ناف اگر میں سرف ناخ کو پہلے چھیڑ دیتا پھر یہ تھا کہ مسئلے کو سمجھنے میں ذرا وہ ہوتی تو میں نے کہا کہ چلو پہلے ایک ان چیزوں کو کر لیں پھر چھوٹا موٹا سرخ کے ساتھ ایک کر لیتے ہیں اچھا جی اب مجھے ذرا بتائیں گے آپ ہم نے کہا تھا کتاب الب کتاب الب تو کتاب اسم سمے فیل حرف ہے کتاب اسم سمے فیل حرف ہے اسم ہے اسم ہے تو اسم کیوں ہے مضاف ہے اور کوئی علامت اور کوئی علامت کتاب کے اندر کتاب الب ہے نا تو ہم نے کہا کتاب اسم ہے مضاف ہے اور کوئی علامت مسن لے بھی بن سکتا ہے جی ہاں مسند لے بھی بن سکتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے تو مضاف ہو گیا اور ساتھ ہی مستند لے ہو گیا کہ کتاب الب مضافی مل کر یہ کیا بن جائے گا متدا اور حاضا خبر بن جائے گی حاضر خبر بن جائے گی تو وہ مستند ہو جائے گا لیکن اگر یہ شو کریں حاضا کتاب البیو تو پھر کیا ہوگا ہاضا وہ متحدہ ہوگا اور کتاب الب کیا بنے گا پھر یہ خبر بنے گا اس وقت میں یہ پھر مستند لے نہیں رہے گا پھر یہ مستند بن جائے گا خبر ہو جائے گا البیو البیو اس میں فیل ہے حرف ہے اس میں اس میں تو کیوں ہے فیل ہے تو فیل کیوں ہے علی اسلام اس میں ہے جمع ہے ٹھیک ہے جی علی اسلام آ اور جمع آ گیا ہے نا جمع ہے نا اس لیے یہ جمع بھی آ گیا علی اور جمع آ گیا. یہ دونوں کیا بن رہے ہیں سولہ قسم میں سے کیا بن رہے ہیں ہم اس میں متمکن ہے اس میں غیر متمکن ہے یہ پہلے بتائیں متمکن کیوں ہیں اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسموں میں سے نہیں ہے جب اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسموں میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متمکن ہے اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا بن رہے ہیں اس میں مطمکن کی سولہ قسموں سے کیا بن رہے ہیں اس میں متمقین کی سولہ قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح حالت رام ضمہ کے ساتھ, ساتھ کے ساتھ ٹھیک ہے اور البیو کیا بنے گا البیو کیا بنے گا کتاب تو آگے مفل صحیح اور البیو آ جائے گا جمع مقصر منصرف جمع مقسر منصرف القرف کے ساتھ کے ساتھ مجرور لفظ مضاف نے لے تو اس لیے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے کتابل بو کتاب البو تو کتابو کیوں پڑھیں گے اس لیے کیا اگر یہ مستند بنتا ہے تو مبتض بنے گا تو مبتض کیا ہوتا ہے مبتض مرفوعات میں سے ہوتا ہے اس لیے کتابو پڑھیں گے اور اگر اس کو مصنف بھی بنا لی جائے تب بھی خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے تو حاضا کتاب الب تو وہ بھی ٹھیک ٹھیک थीक ہے ٹھیک ہے جی آج میرے خیال میں پھر اتنا ہی کر لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کی میں انشاءاللہ وہ کرتا جاؤں گا سر کو بھی ابھی دیکھیں گے اور چھوٹی موٹی چیزیں چلتی جائیں گی ساتھ ساتھ پیچھے ساتھ ساتھ اجرا بھی کرتے جائیں گے کچھ نہ کچھ جو ہے تاکہ آپ کو ساتھ ایک وہ ہوتی رہے مناسبت عبارت کے اوپر خوب کوشش کرنی ہے کہ عبارت آپ لوگوں کی درست ہو عبارت اگر آپ کی درست ہوگی نا پھر آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگ پڑیں گی باتوں کی اور خود بل کے آپ ترجمہ کرنے لگ پڑیں گے تو یہ ساری باتیں جو گیے پھر آگے انشاءاللہ چلتے جائیں گے کہ جی ہو گیا بس آج اتنا ہی اتنا ہیل چاہیے پھر السلام اچھا علیکم السلام نہیں سمجھ آئی تو مجھے پوچھ لیں ابھی پوچھ لیں اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیں سمجھ میں اگر کوئی بات نہ آئی ہو تو پوچھ لیں ٹھیک ہے چلیں ریکارڈنگ میرا میں کر رہا ہوں میں بھی ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں ان شاء اللہ چلیے پھر السلام علیکم السلام فری ہے